سبحان الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وللصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَنُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق الله مولانا العظيمين اللہ وملائكته يسلونا للنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلموا ذوق شوق سلاد وسلام والسلام قیا سید یا رسول اللّہ سلاۃ والسلام علیکم قیا سید حبیب اللہ سلاۃ و السلام علیکم قیا سیدیاء رحمت اللّمین وال سیدی یا محمد رسول اللہ حمد ضرورت بات قادر مطلق جل جلالہ امال والو عزم وبرہان دے پاکبار گہ دے اندر دعاو فریاد و التجاہ حب تعالی جل اللہ مجد حل کریم سونا بندہ ناسیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دے غلطی تو محفوظ و معمون فرماوے صدقہ مدنی ساجدار محبوب خدا و شرف انبیا بات الہی مالک ہر دوسرا علیہ وآلہ وسلم آپ دی ظلف امبرین دا نعلین پاک دے تقدس کا صدقہ کل میں حق بولنے کی توفیق نصیب فرماوے دوستو بابا جی مرقوما مغفور دے سال ثواب دے واسطے تسا اور میں اکٹھے ہوئے ہاں اللہ رب العالمین فراخ دلی دل جمی دالے ثواب دی نیت کچھ دیر اصل جگہ جمع ہونا اور بیٹھنا ہے اس نے اپنی بار فرمائے اور اچھی اور سونی نیت بیٹھ کے سننے اور سنانے بھی توفیق نصیب فرمائے ختم شیل میں کس وقت ختم کرنا وقت چلو ٹھیک دوستوں وقت قلیل ہے دائیں بائیں گفتگو دے بجائے میں اپنے موضوع جو گل میں جنابروں سمجھانی ہے اس کی طرف توجہ ہونا تو پوری توجہ نال میری بات سماپت کرنا کوشش کروں گا کہ گفتگو رسمی نہ سمجھان دینی یہ نیت دے اگر اللہ تعالیٰ میں نے اخلاص نہیں فرمایا اور جنابرا نے پورا دل جمی اصلاح دینی نیت د گسے نال بیٹھے رہے دعوت نال میں گل کر رہا بیٹھے رہ تے پھر یاد رکھو میرا محنت کرنا بیکار جائے گا جناوروں دا وقت گزارنا بیکار جائے گا اگر جی تو سو اس نیتالبا اور رب رسول دیا گلیں نے اللہ رسول دیا گلا دلانے میلوں دوں چڈ دیا نہیں دوائی بےکار ہوں مرض ختم نہ کرے گل بھی قیمتی نہیں ہوتی جی اندر مرض نو ختم نہ کرے مگر یاد رکھ لو کئی مرتبہ ایسا ہے مرض بالکل آغاز ہے ہلکی فلکی دوائی درام آ جاتا ہے کئی وارا مرض جس وقت اندر پوری طرح جڑا پکڑ لے نہ تو پتہ او دے پورے پورے کورس کرا پے دن کی خوراک نہ لوگ ماڑا جا فرق ضرور پی سکتا مگر مریض صحت مند نہیں ہوں اسی طریقے نال پرانے مسلمان اگر گناہ چنا گل ہوں گناہ والی گل ہوں تو وہ ایک ابتدائی صورت نے اس دشاہ سب تو یاد رکھو انہوں اللہ رسول دی ایک گل بھی نا کافی ہو جانے سی مگر سڈے اندر برائی دیاں جڑاں اینیاں مضبوط ہو گئی نے اینیاں مضبوط ہو گئی نے ایک ادی واری دی گل جو کوئی توجہ نہ سنے بھی تو ماڑا جہاں جی اند... اندر اثر ضرور پیدا کر سکتی ہے جی اخوارش ہے جب پٹی جائے اندر دھوتا جائے تو بہت مشکل کام میں بقا میں اچھی نیتھانے کی کوشش کروں گا دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اچھی نیتھانے کی توفیق فرما لو ہوں میں اپنی گل شروع کر لگی یہ آیت شریف مکمل سے نہیں آیت شریف کا ایک حصہ دلا میں اپنے موضوع واسطے ایک تمہید بنا رہا آیت شریف دا ایک حصہ میں تیرے سامنے دلا اس اندر اللہ تعالیٰ نے شاید جناب چی نہیں قرآن مجید دے اندر حضرت موسا علیہ سلاطو اسلام اور خزر سلاطو اسلام دی ملاقات دا واقعہ اللہ تعالیٰ بیانتا. بہت اجنبیت بہت اجنبی فضول گار گھوڑا اور کٹیا گلان یاد نے پتا بھی ہےلم بھی ہے جی کام تے قیمتی گل اللہ کے قرآن نبی فرمان دیاں پکی بات ہے تو ناشنا ہوگا آ فرق اتنا تبیتہ درد پی گئے اتنا فرق پی گیا تبیتوں کے اندر پالو جدو زین لالچ لانا ہے دل بے نے چلو جٹییا رونق بن جاوے رونق کا ارادہ ہوں سر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلاۃ و سلام قصہ شریف شروع کر لے اون دے نال ایک وابستگی ری اگلے نال رب دے پیارے نال دون پیوتا گلان فضول گلیں بےکار فلم گل فلموں دیا گلا لٹوریاں انہوں کو سن لو لمیاں تو لمیا سٹوریاں سن لو مگر میں ایک گل دعوے کرنا میری گل سنو آتے درد رکھی اک گرینیاں ہے اترو باہر ہی کہ چار پانچ پانچ گھنٹے جگہ کجرا دیا گلیں سنیا ہو تو سنا واسطے تیار نہیں مگر عوام کے بہت گھٹے ایج کے لوگ ہیں انہوں کو حضور کی سیت پاک بارے پوچھا جائے نا بھی ہزور کی زندگی شریف سی تریہٹ سالا اندھے کو ایک دو گھنٹے دلانا ذرا سناؤ ہاں افسوس ہی ہے کہ کلما محمد پاک دا پڑھے کافران کجرا دیا گلوں تے یاد ہو اپنے نبی دی زندگی کی پاک کے طور طریقے یاد نہ پھر علامہ اقبال کی گل سچی نہیں ہونی کہ شور برپا ہے دنیا سے مسلمان ہوئے نہ میں فی الحال جناب اور پرشان نہیں کرنا چاہتا تو سب بس توجہ سنو سبحان اللہ بلان دی واری آئی میں انشاءاللہ شاء اللہ لزیز بلا لگا بلا محنت کروں گا توجہ حضرت خضر والی سلاح تو تسلیم اور حضرت موس علیہ اسلح تسلیم دی ملاقات ہوئی وہ میں تفصیل دی طرف نہیں جانا چاہتا ٹرد اللہ تعالیٰ دا قرآن فرما ہے ایک پنڈے پنڈ دے جو لوگ سن وہ بڑے اوترے جی کسم بڑے اوترے جی کسم لوگ سن. علاقہ چنگا ہے لوگ مکان ویک کے نہیں دے بندیاں دا کردار ویخ کے آخر یاد رکھے یہ علاقہ چنگا ہے اتنے بڑی کوٹیاں نے اتنے بڑا سہسی سامان ہے علاقہ جنگہ سہ سی سامان ویک کے نہیں آخیا جاتا بندیاں کا کردار کے آخیا جا سو روٹی منگی پنڈ والوں کو بھی اصا تے مہمان کو روٹی ٹوکر کا اہتمام کر دیں انہیں ظالمہ روٹی ٹوکر دن ان کو انکار کر آپ تھوڑا جنگے تُرے نہ گل قرآن دیئے میں کوئی تفسیر نہیں پیش کر رہا آیادی تلاوت کرا کا وقت کافی گزر جانا ہے ایک دیوار ٹیڑی تے ڈنگی ہوئی کھڑی چھکی کھڑی ہے ڈکر دے قریب آپ اگے ودے ود کے حضرت خضر علیہ السلام بڑا طاقت علیہ بندہ سی آپ نے پھاڑ کے اس کند سدرت موسا آپ سرکار نے جی ویخا نا کہہ لگے فضر مینو پچھلیاں بھی کچھ گلان سے تراض ہوا ہے گل میری پلے نہیں پی سمجھ چ نہیں آ رہی بھی بندے ایڈے کوڑے نے ایڈے گھٹیا لوگ نے آپ کو روٹی منہ میری نہیں دیکھی تو کرن دا کیف ہے تصا یہ کندھا پہ سیدیاں کر جی اگر کندھ کرن دا شوق چڑھیا بھی کم از کم یہاں کو چار, چار روپیے تو لے لینی بھی انہیں چار روپیہ دے روٹی ٹکر خرید لیں یہ جی حضرت موسا علی سلاط و تسلیم نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرما ہے حضرت حضر علیہ سلاد و نے ابو جواب دباب سوچ آپ نے فرمایا اے جڑی کند عمل جدار ہو یہ کند ہے نا کندھ اے جڑی کد ڈگن والی سی ٹیڑی ہوئی جنہوں میں فکانا کیتا ہے نی یتیمین دو بال نے دو کیونکہ یتیم کا لفظ پہ دستیا چھوٹے بال سر بالک نہیں سر دو یتیم بال نے مل مدینہ تے او اس شہر وچ رہندے نے وکانہ تتحو کنزنہ لاہما اجڑی دیوار ہے نا اے اجڑی اس دیوار دے تھلے انہاں دا کچھ خزانہ پہ ہوا ہے کچھ خزانہ پہ ہوا ہے کیا پیا ہے ہلے دے ڈگ تھوڑی پی جی دے خزانے دی فازت کی حفاظت کی ایس نیکی دا سبب کیا ہے سلا تو سلاب نے فرمایا وکان ابوہ اثر دے اصل نہ میں جڑا بالا دج مزدور بان کے لیا بھی کچھ نہیں تے انہاں دی قلشتی کیتی ہے انہاں دے خزانے دی حفاظت کیتی گل ہے انہاں دے جڑے ماپے ائے نا ماپے مفسرین کرام نے فرمایا ہے چھ پشتا پچھا چھ پشتا پچھا کی چھ پشتا پچھا انہاں دے پیو دادا دے اللہ تعالیٰ دا پیارا ولیوں ہیں میں جینا بالان دی مزدوری کیتی ہے نا نہ میں بالانو ویک ہے نہ پینڈ والانو ویک ہے جینا انہا دی او چھینی پیڑی دی اندر رابطہ ولی ہاں میں ان دی عزت و عزمت رو سلام کر دیا آج دے پترہ دی یہ نہیں قدر کیتی ہے کہ پھڑ کے مزدوری کر کے دیوار ساتھیں میری گال سمجھ آئیے یہ نہیں ہے ہون میں دسو میں گل کیوں کی میں دس وہ چیری دیوار آئی نا دیوار آئی حافظ ابن حجر علی رحمہ آپ نے بھی اور حافظ ابن کثیر نے حافظ ابن حجر نے حضرت علی راما نے المنبے دے اندر اور ہاف زب نے کثیر نے تفسیر اندر لکھا ہے کہ کاند اس کندھ کے تھلے کندھ دے تھلے جا خزانہ پیاسی خزانہ کی سر او سونے دیاں کو تختی دیا سن تختی ہیں سونے دونوں دیا, دیا،, دیا، تختی سن ہوں جہی اصل گل تک سنا والی ہے وہ آ گئی انہوں سونے دیا تختی ہوتے حضرت لکمان حکیم علیہ سلا تو تسلیم یا ردی اللہ تعالی دیاں کچھ سمجھداری والی عقل مندی والیا گلان لکھیاں ہوئی سن خیال سی کہ اولاد واسطے اگر اصانہ تھوڑا بہت مال چڈنا بھی ہے نا مالی نگاہ وادو پو لکھی ہوئی اتنے جی سمجھداری والی گل ہے نا دے تے نگاہ پالو پو تو انسان دا اصل خزانہ شریق مولا دی قسم ہے وہ دنیا دا مال نہیں اللہ تعالی دی دیتی ہوئی اقل اور سونا اعمال ہے۔ تا کر کے مدینے دے تاجدار نے فرمایا بندہ دنیا وچو گیا ہے اس حال دے اندر اولاد اے انہاں فنا بقا اے جہان میاں کوڑا فانی ہے جانا ہے تے ختم ہو جانا ہے تھوں نام ہی مٹ جانا ہے اے اے ول گل سمجھا کے دماغ اچھ بٹھا کہ نہیں گیا فرمایا یاد رکھو مربیا دولت مال پار فرمایا اپنی اولاد نے کھنی کی نیکی روپیہ بھی چھڑ کے گیا کگلا چڈ کے جا رہا ہے فرمایا دنیا تو گیا اس حال کے اندر رپا بھی پترا واسطے نہیں چھڑیا مگر اے جہان ہے اس دہان دے نہ پسیا جے ہمیشہ اگلے جہان سے نگاہ رکھے جے فرمایا بھاوے روپیہ بھی اولاد واسطے نہیں چھڈ کے گیا میں محمد کہہ رہاواں دنیا کائنات دی ہر دولت تے نعمت اپنی اولاد دے واسطے میراث دے اندر چھوڑ کے گیا انہی گال جناب رنوں سمجھ آئی اے یہ نہیں آئی آوے میں پیر باو شیر شعر پڑھنا شعر پڑھ کے چھتی چھتی نال اوناں تختیاں اُتے جڑیاں سمجھداری والی گلاں لکھیاں ہوئی ہیں سننا او میں تانوں بمہ عبارت دے سنانا ایک ورہ تساں پیار نال بولو سبحان اللہ پچھے پیڑی بیٹھنے بڑی پریشانی بنی تھوڑا اگیں گے ہوا یا ادھر جائنا پانی پانا ٹھنڈا پانی میں ان جانبر سامنے پیر بابو تک شیر پڑھنا اونی دیر تک تو یہ کسی ٹکانے لگے جاؤ گے اور اس بعد میں تمہیں گلا سناواں گا ذرا پیار نہ سبحان اللہ پیر بابو فرمانا ہے اس دنیا دائی ساری دنیا دارا کارا جس را جس رحمانہ تھے وہیارا خرچ کی تھی اتن با مولا مزدور سجنو ادھر ویکو اس بندے دیا گلا سمجھداری دین دنیا نفع والی جنن گلاں دے نال دی زندگی انساناں والی پر جاندی اے اوناں بندیاں دیاں گلاں اس بندے دیاں دیا گلاں جس نو رب العالمین نے جل کریم نے قران مجید دے اندر سمجھدار فرمایا ہے جنوں رب نے سمجھدار فرمایا ہے اس سمجھدار دیاں سمجھداری دیا والی دیا گلاں مولا تعالی جللہ مجیدہ الکریم ادھر بے کو قرآن مجید کے اندر اشارہ دکتا ہے اشارہ مولا تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیتا ہے کہ اوجرہ خزانہ تختیاں نے تختیاں بھی اٹھتے مفسرین اکرام نے وضاحت کر دیا ہویا فرمایا مولا تعالی نے سمجھداری والی گلا حضرت لقمان حکیم دیاں سمجھداری والی گلا اوناں تختیاں تے لکھیاں ہویاں اس او خزانہ جڑے خزانے دا ذکر مولا نے قران وچ فرمایا ہے اون سنوں نا تختیاں تے کی لکھیا ہویا اس عجبت واہ جہ بند ایک دن مرنا ہے ختم درد شریق ہوا ایک ویلا دان ہے ساڈے ختم اندر بھی دنیا شریک ہوے گی ادر اج کسے واسطے نے ہو بندہ میں جاری رکھی چلن تو بس ٹھیک ہے گل سمجھ نہیں باوی سپیکر ہوئے باوی سپیکر تو بغیر ہوئے اگر جی تصا گل سمجھ بیٹھو کہ سپیکر تو بغیر بھی گل فائدہ دے جائے فرمایا جا بندہ لباس نو پھاڑ کے اتارا جاوے گا چیر کے اتارا جاوے گا وہ ہال جس حال نو میں دنیا دے اندر ایک لمحے واسطے بھی پسند نہیں سا کر گا اہ میرے گنسی پھر غفلت دے ہاسے پھر غفلت دے ہاسے ہستا او لو جان بوجھ کے اپنے آپ ہادیا رکھنے ونیا فلم اندر خوش رہے مولا تالا نے فرمایا لکد خلک نل انسان اسا انسان نو او ویچ رکھے آئے بزرگ لوگ فرماؤں دینے دنیا دا پیان یہ جو ہے جو خارش ہوتی ہیں بندہ کھرکتا ہے خارش کرتا ہے بڑا سواد آندا ہے سکون ہوتا ہے جدو جی دنیا ہوتی ہوئے تیلوں بڑا سکون ہوتا ہے پر جدو جی بندہ خارش کر کر کے کھرکتا ہے جدو ہاتھ چکتا ہے پتابا تو لگتا ہے بندیا کے کردار کے کمالے کر جاتی ہے, ہے وہ قسم خدا کی کر کے آنا بندیا چڑی فرمایا موت ناندہ ہے پھر رفلت کے ہاتھے ہستا ہے ایک تو ہے مسکرا پہنا وہ میرے نبی مدی نے تاجدار کی سنت ہے ایک کل کلا کے ہنسنا کھل کھل کے ہسنا جان بوجھ کے ایج دے اے رونے تو میں بن بن اے ہی جہان یہ ہے دکھ کا جہان پریشانیاں دا جہان اس جہان کسی سکھ نہیں چہر نہیں ہاں جیڑا جیڑا, جیڑا دے نال، آخ دے نال، اپنے مولا تے راضی ہو گیا ہے ربلا لمی ہاستے دکھ دیا سامان پیدا کر چڑا سنو میں گل دو واضح کر رہا ہاں آخر نے بندہ دی چلے مڑ پریشانیاں پریشانیاں نہ آدیا نے آدھا نے نہ چلے م چلے دیانے پر یاد رکھ انہاں رب نو بھلایا رب نے وہاں بلا دسان ساری پرواہ نہ دی پرواہ نہ کیتی رب فرمان انتن سب فرمایا تین دے چل دیا جی او گیا میں کلیا نہیں چڈاں گا تھا جسم جی آئے گا دل چینارے پا گے ایک گل دوسری گل جو ہے راخر بولو نا سبحان آجب تیما نے جا بندہ جانا ہے ہاسے ہستا ہے ایک بات دوسرا فرمایا عجب سو لیما نے آر فت دیا فا لیا کرمایا میں اس بندے دے بڑا حیران جا بڑا بندہ جانا ہے کل دوسرے دبو تھے درویش کدی جہاد جڑا کدی سر کسے دی کل جڑی مکارا پچھو واگ ڈنگ مارن والی دماغ دے اے سوار کر لات ہے, ہے بس یہی سوچتا ہے میں دنیا کم کٹھی کرنی ہے مال کی میں کٹھا کرنا ہے بس یہاں چکر اڑایا جانتا ہے فرمایا بڑا چول بند آئے تو بڑا پاغل بند آئے فانی سمجھے دنیا نو تے پھر اس فانی نو دل کیوں دے میں دیل تیو سزا تنو دے میں جیڑا ہمیشہ باقی ہے جیڑا کائنات دی اندر حسن بکھیر نالا ہے اور دنیا بھامے پیسے دی شکل دی اندر ہوئے اور بھامے عورت دی شکل دی اندر ہوئے اور سجنہ مولا روم نے ایک گل کی تیئے دل دے پیارو نہ یار بڑی سونی اے بڑا سونا انسان ہے اے بڑی سونی عورت ہے تیرا دل ادھر جڑ جانا ہے مائل ہو بیٹھنا ہے دل لا بیٹھنا ہے پھر نہ دین ویکھنا ہے نہ دنیا ویخنا ہے نرا پر رسول دی عزت ویکھنا ہے شریعت ویکھنا ما ہے ماں پیا دی عزت نو ویکھنا ہے اوئے کتیا ونگو پھر اپ بھی ذلیل ہونا اے تے ماں پیا دی عزت نو رولنا اے او جھلے انسان اے تے محض رنگ روغان ہے اے بندے دا کچھ نہیں بندہ تے منی دا قطرہ ہے م یہ سلیل قطرا ہے مولا تلا قرآن مجید فرما ہے إنا خلقنا الإنسان من لطفة بصيرا. اللہ فرماد لخل تو کرے یہ گل جی رب العالمین نے خطبان کا شکوا کربر جا پیا پھر بڑا پاٹیا خامریا بیٹھا ہے آخر میری ڈار ہے میری کلر ہے میں بڑا اچا وا اللہ فرمانے اس ویلے یاد کر کیا تیرے تیو میلہ نہیں سیا سی مزک اللہ فرمان دے تو تہ سے پر ذکر دے قابل نہیں رب نے پردے گل کی اللہ فرمان دے تو تہ سے آیا سی کچھ آیا دنیا کے مختار ویلا آیا کچھ ہے سو پر ذکر دے قابل نہیں سو مولا دس سا سا بھی سا پر زبان تلیان دے قابل ہے سا کی سی ہے سر زبان پہ لے قابل نہیں سب کار سرماندہ اللہ فرماندہ فرمان فرمان آ کرنا بس یاد کر ایک گندا قطرہ سے ایک گندہ قطرہ سے گئی چہرے تربی بنا بندہ ویخے تو جی کرتا میخی جے می جاج کے سجا چڈے نے انج کے چہرے موڑے بنا دیتے نے فل اللہ تعالی فرما دے تو سے بنایا کد غور کردہ, بنایا شان نال بنایا قدے غور کردہ بے بنتا جانور سفت نہ بنتا مولا دے دین مقابلے کرنے والا نہ بنتا اللہ اپنی اصلیت نو یاد رکھد اللہ فرمان دھوٹے چھوٹے اپنے اکا بچ رکھے نے دنیا نے پوچھ جنا کوئی نہیں مولا فرماندہ دماغ سوچنے کی طاقت رکھیے اج سو سوچ بڑی راوا بنا لینا بڑے بڑے کاروبار کر لینا ہے بڑے بڑے پڑھن والا کرتا کی اللہ فرمانس کی کردہ ہے گندے کتر تنا مٹی رولا گے اری درمیانی زندگی دتی مولا کیوں رب پرما دزمائیے کی کرتا ہے ہے تینیسیت کچھ بھی نہیں مگر بھی ایک کھید اسی کردہ کی توجہ نہیں فرمایی نظر دا اکنال مولونا سبحان اللہ مولا تعالیٰ دے جتے بھی حسن نظر آوے اے اون دے حسن دا لشکارہ ہے سجنہ آج دنیا دل دیندی ہے مولا نے اپنے حسن دا لشکارہ بکھایا ہے جدو چاوے گا جوانی ڈھل دیئے بڑے بڑے اچھے دیکھے نے دس سال اے حسن سی مولا نے اپنے حسن کا لشکارا وایا جائے آئے اٹھا لیا حسن نہیں رب دستا ہے پہلے ایسی پیو بھی میں دیتا سی اون کچھ بھی نہیں آکھ دے نے یا رب نے مینوں آواز انج جی دی ہے دنیا میرے تے جان دیندی ہے رب نے مینوں آواز انج دی ہے او حسن نے جڑا دیتا ہے دنیا میرے تے جان دیندی ہے پر سجنا او جو ہی جوانی ڈھل دی ہے پھر دیکھنے کون جان دیتا ہے پھر تو کوئی حال پوچھنے والا بھی نی ہوتا وہ جہ اقل والے ربارے نے وہ لے بھی حسن نظر آتا ہے رب نے اچ بکھائے جا چا چک لو گو لہسا لہذا اصا اس سوال والے بن دے آشک نہیں بنتے اس کمال والے دے بننے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوقنا مولانا سبحان اللہ دوجی گل کی سنائی عجبت الی من عرفن عجبت الی من عرفت دنیا فانیہ وہ یرغب فیھا دنیا نو جاندا ہے فانی پھر ای نو دل دیندا ہے ایں رغبت رکھدا ہے اگے اپ نے فرمایا اگلی تختیت لکھیا ہوا ہے جی او تختی یاد ہے نا تختیت لکھیا ہوا سی عجبت الی من بہتے تو بہتا مال کٹھا کرنا کتا بے کتاب تے پاگل ہے جو بھی کٹھا کرے گا بوجھ موڈیا توہ گا کھانا اولاد رہے ہے کیونکہ جنا بہتا مال ہوئے گاڑی اولاد اگر دراہ ٹویا ہوما بل یاد رکھتے ہیں فرمایا کلی اکل والا بندہ ہے کہ مال با ہی کٹا کرتا ہے وہ تھلے انسان بڑھا گا۔ پانے پیلن لگ جان گے ضالم کیوں بننا ہے بہت تو بہتر مال کٹا کر کے کھانا پچھلے نے ہے اپنے موڈیا باہر پا با بیٹھنا ہے وہ سونے اس گلجھا دیا تانو حضرت عمر بن عبدالعزیز دیا کہ گال سنانا توجہ ہے زرادہ اقنال بلونا سبحان اللہ فقیر ایک شیر پردہ ہوندہ ہے اللہ میں اقبال دیکھ شیر فرمان دینے ہاں یہ سچ ہے چشم پر رہتا ہوں میں سبر سنیا ہو سکتا پہلے مصرے کا معنی سمجھ نہ آسرے ضرور سمجھ آ جائے گا ہاں یہ سچ ہے چش بل آتے کوہن رہتا ہوں میں آج بھی محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں آسطان سوشت ماحول بیٹھے ہیں وہ جتے انسان ہے پر انسانیت نہیں لبدی پھول ہے مینو آخر دے ہے پر خوشبو نہیں دی دنیا دا سامان بڑا ہے سائسی سمان دی بڑی فراوانی ہے من سمنے کھانے پالو جانور پر انسان انسان سواریاں بڑی نیشان نے پر انسان انسان سف تو نکل کے ڈگر چھو گے میں فکیر یہ ادھر ویکھو پالو لو گھروں باہر نکلتے ہیں سفر کرنا ہے سفر کرنا ہے انسان کا نہیں کتیا بلیاں خوف ہے سپاں ٹھویا کا ہاتھ چاہا ہے ہاتھ چاہا ہے ہوں جدو گھر نکلنا ہے چار روپیے جیتا ہے یہ کس کتے کے منہ در پا سبا تھوڑا ڈر نہیں انسان دا گیا ہے سا ہوں انسانوں کا ڈریا نگر انسان دے نے, بھائی جس محول نے انسان بلیا تو بھڑا بڑا چھڑے پر بنیا کھو سجنوں ایک گل کر کے پھر امر بجمدلا جی گل سنانا تو مکان والے پاس آ سونے ہو ادھر ویکو ٹینکی ہوئے ٹینکی کے اندر پلیچ پانی ہے گا پانی ہے ٹوٹیاں آبے زم زم نہیں آئے گا کہ نہیں ادھر پلید ہے ادھر آبے زم زم اوج نہیں ہوئے گا پپ جس ٹینکی نال لائے نے جی میں دا پانی اندر ہوا ٹوٹیاں بھی چی آ ٹوٹیاں ہر ایک پورائی کا گٹر ہے وہ سونے یہ دروی جہاں ہلاک انج د جہاں کے اپنے حالات انج دال دال کیوں چلو کتے آوے بجاوے گی و انسان تعلیم درشتے نہیں چلو کتیاں پھر زہری بات جو گند او تیرے او ہی سڈے وے گا وہ جدو مسلمان اپنے دل دماغ درشتہ رشتہ مدینے کے تاجدار جوڑا سی پھر اندر سی عمر بڑا اور میں اگلے دن بیٹھا سی بندے میں ہوئے میں گل یہ ہے گلاوا ایک منٹ ایک منٹ یہ گلاوا تج کے سڈے گل پینا ہے آتا کیویں کسی ف فوجگی مرگ سے بول رہا ہو سانو چپ کرا پی رہا ہے جب کل وارا آنا ہے تو موڑ لوگوں نے اوی بولنا موڑ بھی سانو چپ کرا پڑ رہا ہے ہوئی مولوی تو ہوگا گئی نا لگتا اس وقت بھی سانو ہی چپ کرنا پڑنا اب کسی ختم شریف کے اندرو گے کل تھی بند آ جائے گی کچھ اجلا ہاتھ بھی نہیں گا آخری گل امر بن عبد ال سنا کے گل مکانا ذرا پیار نہ ذرا بولو سبھا آخری گل تسلی دا میلہ جدو قریب آیا لنگر شیف انشاءاللہ سارے نو ملے گا بس ایک گل سنو وسال دا ویلا جدو خریب آیا آپ کو گل جا بیان کرد ہے نا ابھی لوگ ہے یہی کول بیٹھا ہوجپال ایک شکوا تھے کرنا ہے آپ نے فرمایا بول کی آخنا ہے آتا لجپال جا پچھلا بادشاہ مریا ہے وہ مرد اپنے پتر واسطے بارہ لکھ سونے دے کے دنار سمکھا سی हथ हिसाब नहीं थी। छोड़ के क्या है मैं हैरान हाँ तू तुसा दुनिया तो जा रहे हो खोटा रुपया भी मैन नहीं दिसा विरासत पुत्रा लभ जाए औलाद ना तंगा सलूक नहीं कियाखे रह जे औलादा तो चलो कुछ सोच जाते एक गल होजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आप नेटे हुए सर فرمایا میں مولا کا قرآن پڑھیا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے جا مولا تعلی تو ڈر اللہ دا خوف رکھتا ہے رب سونا روزی دے بووے وہ تھو کھول لے گا اندھی اقل سمجھے چھوئی گال نہیں آؤنی اندھی گمان بھی نہیں ہونا رب وہ تھو روزی دے وے گا فرمایا اگر میرے مرن زباد میری اولاد نے ما اولادا خوف نہیں کرنا ایٹی نیچ اولاد دے واس میں وقت کران گے بھار میرے موڈے آتی آوے تھے کھاوے میری بے شرم تے بے خوف اولاد میں نو محنت کرن دی کے ڈی لوڈے فرمایا جینا میرے مرن تو بعد مولا تو ڈرنا ہے تے موڑ میں نو فکر کرن دی لوڑ نہیں ان اللہ لا جخلف المیاد رب اپنے ماں دے دے خلاف نہیں کر دا رب جانے رب دوا دا جانے انگل کی تی چان بھی دے دی جگرنے کوئے یار پر زندگی کی بے قراری کو آن قرار آئی گیا میلیاں رو رہا رو چپ کر چپ کر کی آخنا ہے کی وجہ ہے اپنے ہتھرو بوجھ کے یارو ایک سال پہلے میں امر بن کی اعتراض کہ اے عمر بن عبدالعزیز اپنے پترہ ماں سے کی چھڑ کے جا رہے ہیں پچھلا بادشاہ بارہ لکھ سونے دے دینار چھوڑ کے گیا اے کوئی توکنی بندہ چنگا نہیں کیتا ہی اللہ دی قسم ہے پچھلا بادشاہ دے بیٹے نوں در در تم منگ دیاں وے کھائیں اور عمر بن عبدالعزیز دے بیٹے دے دستر خان تو روزانہ بارہ ساو بندیاں نوں کھانا کھا خا کے رج دیاں وے کھائیں اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی وہ آخر دعوا الحمدللہ